ایک پرانی غزل ہے غالب کی منتظر کب سے تحیر ہے تری تقریر کا منتظر کب سے تحیر ہے تری تقریر کا نو بات, بات تجھ کر تج پر, پر, پر, پر گما ہونے لگا تصویر, تصویر اللہ کا اللہ का का منتظر کب سے تہور ہے تری تقریر کا پر گما ہونے لگا تصویر کا جس طرح بادل کا سایہ پیاس بھڑکاتا رہے جس طرح بادل کا سایہ پیاس بھڑکاتا رہے میں نے یہ عالم بھی دیکھا ہے تیری تصویر کا جس طرح بادل کا سایہ پیاس بھڑکتا رہے میں یہ آلم میں نے یہ عالم بھی دیکھا ہے تیری تصویر کا رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند اڑ گئی کیا رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند اڑ گئی خواب کیا دیکھا bag... کہ دھڑکا Go. لگ گیا تعبیر کا رات کیا سوئے کہ باقی نیند اڑ گئی کیا دیکھا کہ دھڑکا لگ گیا تعبیر کا جانے کس عالم میں تو بچھڑا کہ ہے تیرے بغیر جانے کس عالم میں تو بچھڑا کہ ہے تیرے بغیر آج تک ہر نقش فریادی میری تحریر کا آج تک ہر نقش فریادی میری تحریر کا اور عشق میں سر پھوڑنا بھی کیا کہ یہ بے مہر لوگ عشق میں سر پھوڑنا بھی کیا کہ یہ بے مہر لوگ جوئے خوں کو نام دے دیتے ہیں جوئے شیر کا عشق میں سر پھوڑنا بھی کیا چاہیے جس کو بھی چاہا اسے شدت سے چاہا ہے فراز جس کو بھی چاہا اسے شدت سے چاہا ہے فراز سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے درد کی زنجیر کا رات کیا سوئے <تصفح> کہ باقی ता, عمر ता, کی نیند اڑ گئی آپ کیا دیکھا کہ دھڑکا لگ گیا تابیر بھی